السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و عماد و بسم اللہ حجر آبر حج فلا جناح علیہ انجت صدق اللہ العلی رضیم بلغنا رسول نبی کریم و نحن علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکتہو یسلون على النبي یا ایہ اللہ زین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و محمد بعدد کل ذرات میات الف الف ذکر سبحان عربی کربل عزت و سلامر و الحمد اللہ رب العالمین مولا وسلم امن آبادہ حبیبی خیر هو الحبیب اللہ ترجا شفات مختہ محمد ام سید القاعن واسا کالین ولفرین اور اور حضور نبی اکرم نور مجسمر صلی اللہ تعالیٰ وبا رک ودی سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد آج کا یہ پروگرام ہمارا اسپیشل پروگرام ہے حج کے بارے میں چونکہ حج قریب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس سے کچھ ان کو حاصل ہو جائے اصل میں جب تک کسی عبادت کے پس منظر کا نہ پتہ چلے تو اس وقت اس عبادت میں لذت بھی نہیں آتا آتی سرور بھی نہیں آتا اور اس کے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہو پاتی مناف کے حج جو ہیں اگر ہم ان کو مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں تو حج کی لذت دوبالا ہو جائے گی اور اس میں سرور اور محبت کے ساتھ پھر جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا عام طور پہ چونکہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بالخصوص آپ دیکھتے ہیں حج ایک ایسی مبارک عبادت ہے اس میں وقت اس میں دولت اور اس میں انسانی جسم کی طاقت کتنی استعمال ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد حاجی صاحب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا اگر رشوت خور تھا تو رشوت خوری ہے اگر ذخیرہ اندوز تھا تو حج ایک چھاڑ کے دس حج کرنے کے بعد وہ ذخیرہ اندوز ہی ہے اور اگر ناجائز منافع لینے والا ہے تو حج کرنے کے بعد بجائے کو چھوڑنے کے اور بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ کیا ہے کہ آدمی اتنے لاکھ روپے خرچ کرے اتنے دن بھی وہاں لگائے اور پھر حاج کرنے کے بعد جو ہے اس کی چھری جو ہے وہ پہلے سے بھی تیز ہو جائے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری عبادات کا ہمارے اپنی ذات پہ ہمارے معاشرے پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا جبکہ عبادت بڑھتی جا رہی ہیں عبادت گزار بڑھتے جا رہے ہیں حاجیوں کی ہر سال عبادت بڑھتی جا رہی ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہر سال لاکھوں میں حاجی جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں جگہ تنگ بڑھتی جا رہی ہے اور پھر اتنے لاکھوں رو رو کے گڑ گڑا کے بیت اللہ میں رب کریم کی بارگاہ میں میدان عرفات میں مینا مزدلفہ میں جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی عزت نہیں بڑھ رہی مسلمان جو ہیں وہ دن بدن پیچھے کیوں جا رہے ہیں اب اس سے آگے تو کوئی جگہ نہیں ہوگی کابے کے آگے کہ کہاں جائیں گے مدینہ شریف کے آگے کہاں جائیں گے منابلفافات کے آگے ہم کے کون سی جگہ ڈھونڈیں گے کہ جہاں ہماری عبادت دعائیں قبول ہوں گی جہاں رب کریم ہمیں کھوئی ہوئی عزت ہماری دوبارہ ہمیں عطا فرما دے گا تو ہمیں ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہاں رو رو کے دعائیں مانگنے سے دعاؤں میں کچھ اثر نہیں تو آخر کیا وجہ ہے اگر ہر سال اتنے حاجی حج حاج کر کے آتے ہیں تو ہمارا معاشرہ کیوں نہیں بدل رہا اب تو اکثریت ایسے یعنی حجاج اکرام کی ہوتی جا رہی ہے ہر محلے میں ہر گھر میں پورا پورا گھر ہر جیوں کا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اب وہ معاشرہ ہمارا تبدیل نہیں ہو رہا ہمارے کردار میں ہمارے گفتار میں ہمارے کاروبار میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا تو جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تو اس وقت تک جب تک ہمارے معاشرے میں اس کا اثردار نہیں ہوگا تو کیسے ہم ان عبادات کو کماحک ادا کر سکیں گے تو آئیے مختصر وقت میں اگر ہم یہی دیکھ لیں کہ یہ جو مناسب حج ہیں یہ کیا ہیں تو اس میں ایک لذت ایک سرور آئے گا اور وہ لوگ جو رب کے گھر سے ہو کے آ کے بھی سخت دل رہتے ہیں جو خانے کعبے کے غلاف کو چوم کے وہاں آخر مل مل کے واپسی آ کے وہی کام کرتے ہیں جو مدینہ طیبہ کو دیکھ کے آ کے بھی بدعقیدہ ہو جاتے ہیں تو آخر کیوں ایسا ہوتا ہے رب کی ساری نعمتیں رب کی ساری رحمتیں اپنی ان آنکھوں سے برستی ہوئی دیکھنے کے بعد بھی اگر ان آنکھوں میں حیا پیدا نہیں ہوتی اگر اس دل میں خوف خداوندی پیدا نہیں ہوتا اور اگر گنبد خضرہ کو دیکھ کے بھی محبت سو جوش نہیں مارتی تو کیا وجہ ہے کہاں غلطی ہوئی ہے کہاں سے ہم بھولے ہیں کہ ہماری یہ عبادات جو ہیں وہ ہمارے ظاہر و باطن میں اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی تو اگر ہمیں یہ مناسب کا تھوڑا پتہ چل جائے تو یقیناً کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ ضرور پڑے گا تو یہ دیکھتے ہیں مفت سر سر سے مفتر کر کے کہ حج کیا ہے آدمی گھر سے نکلتا ہے مکاد پہ جاتا ہے اور مکاد پہ جا کے اپنی یہ ساری زیب و زینت یہ سارے مہنگے سے مہنگے کپڑے اتار کے صرف دو چادری سفید رنگ کی پہن لیتا ہے جو مرنے کے بعد جیسے آدمی نے کفن پہننا ہے گویا کے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے خالی ہاتھ آدمی کے وہ لباس تک اتار کے صرف چند چادریں دو چادریں پہنا کے آدمی کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو اپنی زندگی میں آدمی سارا لباس ساری زیب و زینت ترک کر کے رب کریم کی بارگاہ میں یوں پیش ہو رہا ہے کہ باری تعلی میری عزت بھی تھی میرا مقام بھی تھا میں امیر بھی تھا میرے اچھے کپڑے بھی تھے لیکن تیری بارگاہ میں آکے میں نے وہ سارا کچھ ترک کر کے ایک غریب آدمی کی طرح ایک فقیر کی طرح صرف دو چادریں اپنے جسم پہ لے کے اس کے بعد آپ جانتے ہیں خوشبو نہیں لگانی اس کے بعد زیب و زینت نہیں کرنی اس لیے کہ رب کی بار گارے اس حالت میں آدمی پیش ہوتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کو ترک آیا ہے ساری دنیا کو چھوڑ آیا ہے لبیک اللہ عمار لب لبیک اللہ شریق اللہ کا لبعق اند الحمدابل نعمت اللہ کبل ملک اگر آدمی اس کو کہتا ہے اپنے دل سے کہہ رہا ہے باری تالا میں حاضر ہو گیا باری تالا میں حاضر ہو گیا تو جب آدمی ایک جگہ حاضر ہوتا ہے تو دوسری جگہ سے غائب ہو جاتا ہے تو جب وہ یعنی کیا مطلب کہ یہاں میں حاضر ہو گیا تو میرا دل بھی حاضر میرا دماغ بھی حاضر میرا جسم بھی حاضر میری روح بھی حاضر اور میں سب کچھ چھوڑایا اپنا سب کچھ پیچھا بھول آیا میں گھر میں کیا تھا میں اپنے شہر میں کیا تھا میں اپنے ملک میں کیا تھا سب کچھ چھوڑ کے باری تالا میں حاضر ہو گیا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا میری اس حاضری کو قبول فرما لے ان الحمد مطلب باری تالا ساری ہم اصل میں حمد کے لائق ہی تو ہے ساری تعریفوں کے لائق ہی تو ہے ساری نعمتیں تیری ہیں اور یہ سارا ملک تیرا بادشاہی تیری میں تو فقیر ہوں سارے بادشاہ بھی وہاں اسی حالت میں پیش ہوتے ہیں ایک بالکل فقیر آدمی بھی اسی حالت میں پیش ہوتا ہے اب احرام باندھ لیا نیت کر لی آدمی خانے کابے ہر میں پاک میں پہنچ رہا ہے حدیشی میں آیا ہر میں پاک میں داخل ہوتے ہوئے جو پہلی نظر کابے پہ پڑے گی تو جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی اور ایسا دیکھا گیا تجربے سے مشاہدے سے کہ جب آدمی وہاں پہنچتا ہے عام طور پر دعائیں بھول جاتی ہیں کیا مانگنا ہے رب کریم سے آدمی اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے رب کی رحمت کو دیکھتا ہے رب کے کرم کو دیکھتا ہے میں کہاں یہ پاک در کہاں یہ رب کا گھر کہاں یہ ہر میں پاک کہاں اور مجھ جیسا نکما گناگار کہاں آدمی اچی و غریب کشم کش میں ہوتا ہے آدمی کو دعائیں بھول جاتی ہیں اور جیسا ان آنکھ جپکنے سے پہلے دعا کرو تو ایسے لگتا ہے جیسے کعبے پہ آنکھ نظر پڑتی ہے تو آنکھ جھپکنا ہی بھول جاتی ہے کہ ایسے آدمی حیران ہو کے اس رب کے اس گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس عظمت کے پیکر کو دیکھ رہا ہوتا ہے فرمایا جب تم دعا کرو گے رب کبھی کریم قبول کرے گا دیکھو رب کے گھر کو دیکھنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے پھر آدمی طواف شروع کرتا ہے حضر اسود سے شروع ہوتا ہے حضرت اسود کیا ہے ایک کالا پتھر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم, وسلم شاخ ہے یہ یقوت ہے جنت کا جب آیا تھا تو دور سے زیادہ سفید تھا اس سے نور نکلا کرتا تھا یہ روشن تھا لیکن گناگاروں کے گناہ چوستے چوستے مشرقین کے مہات بس کرتے ہوئے اور گندے لوگوں کے چھونے کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا یہ سیاہ ہو گیا یہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو سینا ابراہیم خلیل اللہ نہر کی بھائی طرح کہاں سے تباب شروع کیا جائے گا کوئی نشانی تو ہونی چاہیے تو حضرت ارسد کو وہاں لگا دیا گیا سینا عبداللہ ابن نے بعد سے موقف روایت بھی ہے مرفور روایت بھی ہے جس کو امام تبرانی نے اپنی موجم میں نقل کیا امام فاقحی نے اپنی اخبار و مکہ میں باسنت نقل کیا اور اسی طریقے سے تابعین سے مفتور روایات بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حضر اسود یہ قیامت کے روز رب کی رس کے دانی طرف کھڑا ہوگا اس کی دو آنکھیں ہوں گی اس کے دو کان ہوں گی اس کا ناک ہوگا یعنی خوبصورت نوجوان کی شکل میں رب کریم کیرس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور ہر شخص کو پہچان رہا ہوگا جس نے اس کا بوسا لیا جس نے اخترام کیا اور جس نے اس کو چوما یہ شفات کر رہا ہوگا باری تالا یہ بھی آیا تھا اس کو بخش دے باری تالا یہ بھی آیا تھا اس کو بخش دے سبحان اللہ میرے آقا کے قدم لگنے کی وجہ سے اے انبیاء اکرام کے اس کو چھونے کی وجہ سے وہ پتھر اتنا باشعور ہو گیا کہ لاکھوں کروڑوں حاجیوں کو پہچانے گا قیامت کے روز آج دنیا بڑی ترقی چلی گئی بڑے لوگ کمپیوٹر ایجاد ہو گیا کسی ایک نہیں دس آدمیوں کو اوپر بٹھا دے کھانے کا پہ اور کہیں کہ لوگوں کو دیکھتے جاؤ کہ جو طواف کرتے ہیں ایک سال کے آدمیوں کو گن کے پہچان کے بتا دے نہیں پہچان سکتا دوسرے دن کون آیا تھا کہاں تھا تو جو جب سے یہ آیا اس وقت سے لے کے کیا مطلب جتنے حاجی گے سب کو پہچانے گا سب کی شفاعت کرے گا تو جو پتھر پہچانتا ہے ساری کائنات کے لوگوں کو جو جو آتے ہیں جو جو آئے سین آدم علیہ السلام سے لے کے جو قیامت تک کروڑوں اربوں لوگ آئیں گے ایک ایک کو پہچانتا ہے تو اگر پتھر پہچانتا ہے تو جس جس کے لبوں کے صدقے اس پتھر کو یہ حیاتی یہ شعور ملا تو اس نبی کے پہچان کا کیا حال ہوگا اپنی امتیاں کا آئی کئی لوگ کہتے ہیں کیا نبی تمہاری سنتا ہے نبی تمہیں دیکھتا ہے اللہ کے بندوں وہ تو پتھر بھی دیکھ رہا ہے وہ تو حج عصرت بھی دیکھ رہا ہے حج اثرد بھی پہچان رہا ہے اور پھر اس میں یہ خصیت پیدا ہو گئی کہ جو دور سے اشارہ کر رہا ہے وہ اس کے گناہوں کو بھی چوس رہا ہے جو اپنے ہوںٹ رکھ رہا, رہا ہے وہ اس کے گناہوں کو بھی چوس رہا ہے یہ پتھروں میں خصیت ہے لوگوں کو گنا گار جائے تو پاک ہو کے آتا ہے تو نبیوں میں کتنی خصیت ہوگی وہ بھی تو رب کے نبی ہے یہ بھی رب کی طرح منسوخ پتھر ہیں بلکہ یہ بندوں کی طرح منسوخ پتھر ہیں وہ پتھروں میں رب کریم نے اتنی طاقت رکھ دی ہے پتھروں کو رب کریم نے اتنی عزتیں عطا فرما دی ہیں جب آدمی ان کو چوم رہا ہے تو کس نیت سے چوم رہا ہے وہاں تو ہر مسلک والا ہر جماعت والا مرد عورت جو ہیں وہ یعنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو چومنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی ہر میں میں پہنچ گیا چومنا کیا لیکن پھر بھی چومتے ہیں کیوں لیے کہ یہ شواد کرے گا یہ گناہوں کو چوسے گا پھر وہاں سے جب آدمی نکلتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے ایک پتھر ہے جس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے تھوڑا زمین سے اوپر ہے اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں وقت تخز مقام ابراہیم مسلح میرے محبوب جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہاں نماز پڑھا کرو اس کو اپنا مسلح بنا لو ہے تو یہ بھی پتھر لیکن سین ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلا توسیم کی طرح منسوب ہو گیا اس کو اتنا شعور مل گیا کہ جب سینا ابراہیم خلیل اللہ کابے کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر کو نیچے رکھا گیا جیوں جو دیواریں اونچی ہوتی جاتی تو یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا جب سینا ابراہیم خلیل اللہ نے آگے چلنا ہوتا تو اس کو دکا دینے کی ضرورت نہیں سینا ابراہیم کی نیت ہوتی آگے چلنے کی تو یہ پتھر بھی چلنے لگتا ہے جسم ابراہیم نے نیچے نہ ہوتا تو پتھر بھی نیچا ہو جاتا تو نبیوں کو تو پتھر بھی پہچانتے ہیں افسوس انسان نہ پہچان سکا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ کلو شہین یار ان رسول اللہ فرمایا مجھے کائنات کی ہر چیز جی جانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں. اللہ کا فرتھر جن والے اور جن مگر سرکش جنوں اور انسانوں کے کہ یہ نہ مجھے پہچان سکے وہ پتھر رب کریم نے اس کو کتنی عزت عطا فرما دی آج دیکھو حرم میں پاک میں جہاں چاہو نماز پڑھو لیکن تباب کے بعد کیا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جاؤ وہاں جا کے نماز پڑھو ایک دن سینا حضرت سینا عمر فروخ رضی اللہ تعالی کے دل میں خیال آیا کہ یہ پتھر جس پہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں لگے ہیں اس کے پاس نواز پڑھنی چاہیے تو ربرین احتقیما نازر کر دی صحابہ کہاں رضی اللہ تعالیٰ تو شرک نہیں کرتے تھے وہ تو بدآت سے بڑے پاک تھے وہ تو ان چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے تھے جو رب کی عبادت سے دور رہ جائیں جو غیر اللہ کی طرف دل کو لگا دے لیکن چونکہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم ہیں اور نبی کے قدم کی تعظیم کرنا کوئی شرک یا بدت نہیں اسی لیے فروخ اعظم رضی اللہ تعالی کے دل میں خیال آیا آگے بڑھے تھوڑا سا تو حتیم کعبہ آتا ہے سیدہ عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالی انہار سے روایت ہے ارض آقا میرا دل کرتا ہے میں کعبے میں اندر جا کے نماز پڑھوں تو میرے آقا نے ساتھ حتیم میں جا کے کھڑے ہوئے عائشہ ردی اللہ تعالیٰ یہاں نماز پڑھ اور تو کعبے کے اندر ہی نماز پڑھ رہی ہے آج وقت کے حاکم تو کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو کہتے ہیں ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہم جیسے غریب کیا کریں تو رب کریم نے ہمارے لیے یہ حصہ رکھا ہوا ہے کہ تم بھی وہاں نماز پڑھو اور یہ عقیدہ رکھو کہ کعبے کے اندر نماز پڑی گئی بعض روایتوں میں آیا کہ یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلاط و یہاں اپنی بکریاں باندھا کرتے تھے اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اس کو حتیم کہتے ہیں کہ لوگ وہاں اپنے کپڑے رکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ احرام باندھا وہاں جب احرام اتارا تو وہاں رکھ کے چلے گئے کہ ہم نے اپنے سارے گنا یہاں چھوڑ دیے تو اس لیے اس کو, بھی اس کو حتیم بھی کہا گیا اب ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کیا ہے ال منو سیدھے ہاتھ سے کھانا سیدھے ہاتھ پہ چلنا سیدھے ہاتھ سے ہر کام لیکن جب ہم طباف کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے نہیں کرتے طواف الٹا ہے تو اس لیے علماء اکرام نے کہا ایک تو چونکہ الٹی طرف بائیں طرف جو ہے وہ دل ہے تو دل جو ہے وہ کعبے کی طرف رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ یوں چل رہی ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ یوں چل رہا ہے آج تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں بنیاد پرست میں ہی ہوں تیری بنیاد کیا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھ ساری دنیا اس طرح چاہ رہی ہے تو اس طرح چل رہا ہے تیری دنیا سے چال علیحدہ تیری دنیا سے سوچ علیحدہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے تیری منزل کچھ اور ہے تو اس میں سوچ تو صحیح دیکھ تو صحیح تو دنیا کو آ, واپس لے جا رہا ہے اسی دور میں تجھے لے جانا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہے دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے لیکن مومن اگر تو ہی کو دیکھے گا ایک تو دل اس طرف ہے تیرا دل جو ہے وہ کعبے کی طرف مائل ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ تو دنیا کے ساتھ نہیں دنیا کو اپنے ساتھ تو چلا یہ مومن کی شان ہے ساتھ دفاتواف کرنا یہ طریقہ ہے جب سات چکر پورے ہو گئے تو کہا اب زم زم شریف پیو زمزم زم شریف کیا ہے یہ پانی کا ایک چشمہ ہے دیکھیے کائنات کا ہر پانی مسن شریف میں حدیث شریف ہے وہ پانی بیٹھ کے پیو اگر بھولے سے بھی کبھی, کبھی کھڑے ہو کے پیا تو کہہ کر کے اس کو باہر نکال دو پانی بیٹھ کے پینا چاہیے لیکن جب زمزم شریف کی باری ہے تو کھڑے ہو کے پیا کرو کیوں ہے تو یہ بھی پانی فرمایا یہ چونکہ سیدنا خلی... حضرت سینہ زبیح اللہ علیہ السلام کی ہیریوں سے لگ کے نکلا ہے لہٰذا اس کا آدر چاہیے وہ جو لگا تھا وہ تو آج سے صدیوں پہلے لگا اور اسی وقت ختم ہو گیا پیا گیا لیکن اس کو نسبت اسی پانی سے ہے جو سینا خلی... حضرت سینا علیہ السلام کے قدموں سے لگا تھا یہ وہ چشمہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلاط وسلم جب حضرت سیدہ حاضرہ اور سینا اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے چند دن وہ کھجورے اور ستو چلے تو بعد میں کیا ہوا ختم ہو گئے اب بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے حضرت سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ماں کی ممتا کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے کوئی پانی یا کچھ چیز ڈھونڈنے کے لیے سفا پہاڑی پہ چڑھی دور تک دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو نیچے اتری مروہ کی طرف گئی اور دیکھ رہی تھی حضرت اسماع علیہ السلام کو کہ کوئی موضوع جانور ان کو تکلیف نہ دے نظریں وہاں تھی چال یہاں رہی تھی ایک جگہ ایسی ہی آتی تھی جو تھوڑی نیچی تھی وہاں پہنچتی تو اسماء اللہ اسلام نظر نہ آتے تو وہاں سے آپ جلدی چلتی دوڑ کے گزرتی پھر اونچی جگہ جاتی پھر دیکھتی نظر آتے آہستہ چلتی اللہ اکبر یہ دیکھیے وہ سیدہ حاجرہ رب کی عبادت سمی کے نہیں دوڑی صرف اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے بیٹے کی مانتا کے لیے دھوری کبھی چلی تو رب کریم نے کہا صفحہ ول مروا تم شاعر تمن حج جل بئی تا ابھی تم فلاں جناح تم وفا یہ سفر مروا رب کی نشانیاں ہو گئیں یہ رب کے شعر میں سے ہو گئی جو بھی عمرہ کرے جو بھی حج کرے کیا تک چاہے ایک کرے چاہے سو کرے چاہے ہزار کرے جب بھی یہاں سفر کرنا ہے اس کا طواف کرنا ہے یہاں کرنی ہے جہاں وہ آہستہ چلیں آج کوئی حضرت حضرت نظولا نہیں بیٹھے آج وہاں دیکھا بھی نہیں جا رہا اکثر کا تو کعبہ بھی نظر نہیں وہاں تھا لیکن مرایا جہاں وہ دوڑی تم دھوڑو جہاں وہ آہستہ چلی تم آہستہ چلو جہاں وہ کھڑی ہوئی تم کھڑے ہو جاؤ کیوں اللہ اکبر یہ ہے رب کریم نے اپنے بندوں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی نشانیوں کو کیسے زندہ کر دیا جب ساتویں چکر پہ مروہ پہ آئی تو کسی کی آواز آئی تو ہے اگر تو مدد کرنے والا ہے تو اب وقت ہے مدد کا آواز آئی ہاتھ سے گیب سے ہاجرہ ذرا اپنے اسماعیل کو تو دیکھ دوڑتی گئی تو دیکھا جہاں سین اسم اللہ رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اسماعیل پہ رحم کرے اگر اس کو زم زم نہ کہتی یہ ایک ہی چشمہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو جاتا حضرت حاضرہ مٹی اور پتھر پکڑ کے اس کو کہہ رہی ہے زم زم زم زم مڈیر بنا رہی ہے دیوار آگے کڑی کر رہی ہے کہ یہ کہیں بہ نہ جائے زم, زم زم زم زم رک جا رک جا رک جا, خیر جا, خیر جا جا جب سدہ حاضرہ کے الفاظ سنے تو پانی نے بھی سنا پانی بھی مان گیا کتنی کی چیزیں کتنی مدد ہیں اسی وقت اور ادب کیا تو آج ساری دنیا اس کا ادب کر رہی ہے اس پانی نے ایک نبی کی والدہ کے حکم ماننا اس کا ادب کیا اور رب کریم نے اس کو کتنی شانیں عطا فرما دی میرے آنکھ کا نرشا لما شوراہ فرمایا زم زم جس نیت سے پیو وہی نیت پوری ہو جائے گی پیالہ ہاتھ میں پکڑو دعا مانگو جو دعا مانگو گے وہ پوری ہو جائے گی وہ پیالہ وہ پانی جو سینا اسماعلیہ السلام کے قدموں کو چوم کے نکلا وہ تو ہاتھ میں پکڑ کے اس کے سامنے دعا مانگو تو قبول تو سینا اسماع اللہ علیہ السلام کا نام لے کے مانگیں گے تو کیسے قبول نہیں ہوگی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا نام لے کے مانگیں گے تو کیوں قبول نہیں ہوگی فراہم ہو پیو ہو پیو منافق نہیں پی سکتا زیادہ مومن زیادہ سے زیادہ پیئے دنیا میں بعض پانی ماشاءاللہ اللہ جو بغیر کسی کیمیکل کے کھانے کا بھی پانی کرتا ہے آر, کام کرتا ہے اور پینے کا بھی کام کرتا ہے مہینوں تک پیتے رہو تمہیں پیاغ, بھوک تنگ نہیں کرے گی تمہیں پیاس تنگ نہیں کرے گی رب کریم نے اس میں کتنی بیماریوں کی شفا رکھی ہوئی ہے کس لیے کہ یہ ایک رب کے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے جو قیامت تک کے لیے بٹ رہا ہے وہ اڑیوں کو چومتے ہوئے نکلا تھا جب ہمیں سفا مروا کا پتا چلا یہ تو رب کی نشانیاں بن گئی کیونکہ رب کے نبی کی محبت میں نہیں بیٹے کی محبت میں دوڑی تو جو رب کے نبی کی محبت میں آئی لوگ کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے کیا ہر سال نبی پیدا ہوتا ہے کہ تم ہر سال ہی جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہو ہر سال ہی میلاد منانا شروع کر دیتے ہو جب بارہ ربی التی ہے تو ایسا ہاں ہر سال نہیں پیدا ہوئے لیکن کیا حضرت حاجرہ ہر سال دوڑی تھی وہاں آ, ہر سال انہوں نے یہ کیا یا حضرت سینا, سینا ابراہیم خلیلوں نے ہر سال کنکریاں ماری تھیں نہیں ہر سال قربانی نہیں کی ایک نے نہیں کی تھی ایک وقت میں کی تھی لیکن رب کریم نے وہ ایسی یادگاریں بنا دی کہ ہر سال جب بھی وہاں جاؤ چا, چاہے سال میں کتنی بار وہاں دوڑنا ہی پڑے گا کیوں اس لیے کہ رب کریم چاہتا ہے کہ تم وہ کام کرو جو میرے بندوں نے کیا تو ان جیسے ان پر کرم کیا ان کے صدقے تم پر بھی کرم کروں گا آج وہ اصل میں یادیں یہ پورا حج کیا ہے یہ رب کے بندوں کی یادیں ہیں میدان عرفات کیا ہے یہ مینار کیا ہے یہ مضطفہ کیا ہے یہ کنکریاں مارنیاں یہ, یہ صفا مروہ کی سائی یہ مقام ابراہیم یہ طواف یہ سارے رب کریم کے کچھ بندوں کی نشانیاں ان کی ادائیں رب کریم نے محفوظ کر دی جب وہاں صفا مروہ کی سائی بھی کر لی اب حاجی نکلے گا آ, اور مینار میں جائے گا تین راتیں مینار میں ٹھہرنی ہے پہلی رات ٹھہر کے صبح کہاں جانا ہے آ, آ, آ, یعنی عرفات میں جانا ہے عرفات سے پھر مضطلفہ میں جانا ہے اور عرفات کیا ہے اللہ وقت وہاں جبل رحمت ہے جہاں عزت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. آ, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور یہ موضوع ایسا ہے کہ دل کرتا ہے آدمی آ, بیان کرتا ہی جائے چونکہ وقت آ, ہمارا جو ہے اس کی لگامے بڑی تیز ہیں اور اس نے ہمیں روک دیا تو انشاءاللہ اللہ بریک کے بعد ہم آپ دوستوں کی کالیں وصول کریں گے تھوڑی سی بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جیسا جی کہ میں نے وقفے سے پہلے اب کیا تھا کہ اب آپ دوست احباب کے فون کاغذ لیں گے مضمون تو پورا نہیں ہو سکا اور یہ پورا ہو بھی نہیں سکتا رب کریم نے اپنی عبادات میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ان میں جو چیزیں ہیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے تو چونکہ ابھی ٹیلی فون کاغذ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی حج کے بارے میں ہی ہیں یا اور سوال جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کون جی جی سا کہاں سے بول رہے ہیں جی میرا نام ہے محمد رمضان میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی جی کیا حکم ہے جا جی میرا حکم یہ ہے کہ میرے والد صاحب ارفوت ہو گئے نے. میں انہوں کے نام سے حج کرنا ہے جی تو میں کیا کروں میں یہاں سے تیر سے رام باندھ کر ان کی نیت حج کی کر کے جاؤں یا مکہ میں جا کر میں رام کھول دوں پھر حج کرنے کے لیے رام دوبارہ باندھ جی میرے بھائی پہلے نمبر پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی طرف سے حج کرنا باپ اگر فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے آپ بھی حج کر سکتے ہیں کوئی بھی حج کر سکتا ہے اگر انہیں وصیت کی تو وہ تو بہرحال ضروری ہے اور اگر وصیت نہیں کی تب بھی جتنے فوج شدگان ہیں سب کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے بلکہ ہر نیکی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے آپ کسی بھی نکاح سے احرام باندھیں اور اس کے بعد جا کے حج کریں حج کا تو وہی طریقہ ہے ان کی طرف سے بھی جو ہے چونکہ آپ ان کو ثاب ایسال ثواب ہی کریں گے جیسے آپ اپنا حج کر رہے ہیں ایسے جیسے اس حج کے مناسک ادا کرنے ویسے ہی اس کے ادا کرنے ہیں اور اس کا ثواب ان کی نیت سے ہے کہ اس کا سواب اس کو ان کو والد صاحب کو پہنچے بالخصوص اور بالعموم ساری امت کو پہنچے تو اگر اب دوسرا یہ ہے کہ حیرام کہاں رب کھولنا ہے تو اگر حج کی نیت جو آپ کریں گے کران کی ہے حج تمتوں کی ہے حج افراد کی ہے کران جو ہے یہ مشکل ہے اور سب سے افضل ہے ہمارے نزدیک تو وہ یہ ہے کہ جب احرام باندھیں تو اس کے بعد پھر حاج عمرے کے بعد حج کرنے تک پھر احرام اتارنا نہیں ہے ہاں تمتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے آپ عمرے کے بعد اس کو اتار دیں اور جب حج جانا ہو مینار میں تو پھر آپ دوبارہ احرام باندھ لیں تو یہ سارے کے سارے آپ منا یعنی مناسب ادا کرنے کے بعد اسی طریقے سے جیسے آپ کوئی بھی حاجی کرتا ہے ایسے ہی آپ ان کو ادا کریں گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام وحمۃ اللہ جی حضرت جی, اچھا جناب حضرت پچھلے گیا سنا جی اتح گئے نا مسواخا کرتے سن جی تین ویکر ایک وکر پڑنا آہ. جن کے کچھ یہ بیان تو باہر سبھان دے سبھان لا جائے قربانی بیوی جاد لینی ضروری ہے بیوی لے قربانی کرنے سے ضروری ہے بس ایسا کرنی تھی اچھا <سؤال> <سؤال> پہلے نمبر تو صاحب جناب بات یہ ہے کہ ہر میں تو یہ بین میں کسی بھی چیز کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے حتیٰ کے درختوں کے پتے اور ٹینیاں توڑنی بھی جائز نہیں ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ میں حدیث موجود ہے اور بے شمار کتب حدیث میں مشہور یہ حدیث ہیں کہ مکے کو ابراہیم علیہ فراط وسیم نے حرم قرار دیا مدینے کو میں حرم قرار دیتا ہوں لہذا ان کے درخت کاٹنے اور یہاں شکار کرنا منع ہے تو سابانیر کی الہ اضخر یا رسول اللہ آقا ہمیں ازخر گھاس کی اجازت دی ہے کہ وہ ہم کاٹ کے اپنے جو ہے مردوں کے قبروں میں نیچے ڈالتے ہیں تو آقا نے اس کی اجازت دے دی, دی تو ایسا نہیں کرنے باقی میرے بھائی وہاں تو آدمی جاتا ہے آدمی عبادت زیادہ کرنے کے لیے نہ کہ وہاں عبادت کام کر دے آدمی اسی لیے میں بھی یہ کر رہا تھا کہ آدمی سب پیچھے بھول جائے وہاں تو عبادت عبادت زیادہ نوافل پڑے زیادہ جو ہے وہ ذکر کرے زیادہ جو ہے دروشی پڑے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرے زیادہ صدقہ کرے بجائز کے اور زیادہ کرنے کے وہاں لوگ کام کر دیتے ہیں تو یہ اس میں کیا کہہ باقی میرے بھائی اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو آپ نے قربانی کرنی ہے اس میں بیوی بی کی اجازت کا کیا مسئلہ بیوی اجازت نہیں دے گے تو کیا, کیا قربانی نہیں کریں گے ہاں اگر بیوی پہ قربانی واجب ہے اور آپ اس کی قربانی جو ہے اس کی طرف سے یعنی قربانی کر رہے ہیں تو پھر اگر اس سے اجازت لی جائے کہ میں آپ کی قربانی کو ذبح کرنے لگا ہوں تو وہ ایک اچھا معاملہ ہے بہتر ہے بولے ہم آپ فرماتے ہیں کہ صاحب جانور جو ہے اسے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے یا وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو بہتر ہے نہیں تو اس سے اجازت لے لی جائے کہ وہ ہم اس کو ذبح کرنے لگے ہیں تو ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کافی لیکن جو جو کماتے ہیں جو صاحب انصاب ان کی قربانی اپنی طرف سے مستقل قربانی ہوگی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کہاں سے بول رہے ہیں جی میں یو کے سے بول رہی ہوں جی حکم جی میں سوال کرنا ہے یہ میرے بھائی نا حج پہ گئے ہیں انہوں نے نانی کو حج کرانا ہے تو ویل چیئر پہ انہیں اپنا اپنا الاحدہ چکر لگانا پڑے گا جی اگر تو وہ نیت کر لیں تو ان کا بھی ہو جائے گا اور جن کے کروا رہے ہیں ان کا بھی ہو جائے گا لیکن اگر انہی کی نیت کریں گے کہ میں ان کو ویل چیئر پہ کرا رہا ہوں تو پھر صرف ان کا ہوگا ان کا نہیں ہوگا اور اگر وہ نیت کریں کہ میں نے اپنا بھی کرنا ہے اور ان کا بھی کروانا ہے تو دونوں کا ہی تباہ ہو جائے گا سفا کی سائی بھی ہو جائے گی اور تمام میں وہ اپنی بھی نیت کریں اور ان کو کروانے کی بھی نیت کریں اور جن کو کروانا ہیں وہ بھی اپنی نیت کریں کیونکہ ان مالو بن یاد اگر وہ انہی کی نیت کریں گے تو ان کا ہوگا ان کا نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اپنی بھی نیت کریں گے تو دونوں کا ہی ہو جائے گا جی السلام علیکم السلام علیکم جی آہ شاید ڈراپ ہوگی میں ارد کر رہا تھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی یہ قرآن اور ہم کے سے فون کیا ہے جی جی جی یہ سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے جی حکم جی یہ معلوم کرنا ہے کہ حج افراد پہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو میرے تین چھوٹے بچے ساتھ ہیں تو اگر میں جیسے بڑا بیٹا چھ سال کا ہے اس کو میں پہنا کے لے جا رہی ہوں تو اگر میں کیا بیچ میں کھول سکتی ہوں اگر وہ وہاں پہ تو اس پہ کوئی سدکا وغیرہ دینا ہوگا یا نہیں اور دوسرا یہ کہ یہ جو کنکریاں مارتے ہیں تو کیا میرے شوہر میری طرف سے جا کے مار سکتے ہیں کنکریاں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں میرے اور تیسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہم حج کی قربانی کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو دوسری بقرعید کی قربانی ہوتی ہے تو یہ بھی کیا ہمیں کرنی ہوگی پاکستان میں یا پھر اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ پلیز بتا دیں شکریہ جی شکریہ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے بارے میں پہلے میں نے کیا تھا آپ کے تین بیٹے ہیں تو تینوں کو ہی آپ احرام پہنائیں اگر تو وہ چھوٹے بچے ہیں تو غلطی ہوگی تو کوئی ان پہ دم نہیں ہے لیکن ان کے حج کا پورا سواب آپ کو ملے گا بلکہ ضرور کرنا چاہیے اپنے سے تو غلطی ہو جاتی ہے ان کی تو غلطی شمار نہیں ہوگی اور نیکی ساری کی ساری شمار ہوگی اور وہ آپ کے نام میں امال میں لکھی جائے گی یعنی ان کے والدین کنکنیا کا جہاں تک یہ مسئلہ ہے تو کنکنیاں تو آپ یعنی اگر عورت ہو یا بوڑھا آدمی ہو تو وہ راز کو بھی مار سکتا ہے آ, ایسے نہیں ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کی طرف سے ان کا شوہر کنکریاں مارے اس, اس کی اجازت نہیں ہے اب ایسا دیکھ لیں کہ رات کو جا کے کنکریاں مار لیں رات کو بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دیکھا گیا ہے ہاں کوئی ایسا آدمی کہ جو واقعی وہاں چل کے نہ جا سکے اس کی طرف سے وہ اپنا کسی کو وکیل کر دے وہ اس کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے جو اتنا کمزور ہو کہ وہاں چل کے نہ جا سکے تو تیسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حاجی مسافر ہوتا ہے اور مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی لہذا وہ جو حاج کے شکرانے کی قربانی وہاں کی جاتی ہے وہ تو کرے گا لیکن وہ جہاں کا ہے وہاں اس بے قربانی واجب نہیں ہے اگر نہیں کرے گا تو گناگار نہیں ہوگا لیکن اگر کرتا ہے تو بہرحال اس کا اس کو سواب ہوگا اگر وہ پاکستان سے آئے تو پاکستان میں کسی کو کہتا ہے میری طرف سے بھی قربانی کر دو تو یہ نفلی ہے اس کو اس کا پورا سواب ملے گا لیکن اگر نہیں کرتا تو اس پہ واجب نہیں ہے چونکہ وہ مسافر ہے اور مسافر پہ قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے جس آدمی پہ قرض ہو اب وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا قرض کتنا ہے اگر تو اس کا قرض اتنا ہے کہ اس کا قرض نساب... دیتا تو نصاب باقی نہیں بچتا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے اب قرض جو ہے وہ چاہے سود کا ہے یا غیر سود کا ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے لیکن اعتماد نہیں اس کا یعنی کیا نام ہے اس کا اس پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس سے اتنا نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو اس کا نصاب ختم ہو جائے یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک دو بار ارض کی کہ لوگ سونا تو گھر میں رکھتے ہیں ساب نصاب ہوتے ہیں لیکن قرض کا بہانا بڑھاتے ہیں ایک تو قرض بہت بڑی لان ہے بیچ کے سونا اس کو ضرور اتارنا چاہیے قرض سے بچنا چاہیے اور اگر اتارنے کے بعد بھی آ, وہ یعنی بیچنے کے بعد بھی قرضہ رہتا ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہو جی السلام علیکم السّلام علیکم جی میں عمران بات کر رہا ہوں سے اچھا جی جی مجھے قربانی کے متعلق یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو قربانی سے پہلے جس آدمی پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ جو قربانی سے تین دن پہلے بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتا یا سات دن پہلے ये ایک ये تو یہ سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے گھر کے تین افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے جیسے میں ہوں یا میرا بھائی اور میری بیوی ہے ये ये اور بکرے میں تین حصے ہوتے ہیں تو ہم تینوں پیسے ملا کے قربانی کر سکتے ہیں یا سب تینوں کو الگ الگ بکرا لینا پڑے گا میرے جی بھائی بھائی ان کا جواب چاہیے جی بہت شکریہ السلام جی شکریہ السلام علیکم السلام علیکم یس جی السلام علیکم السلام علیکم میں جی سدیو سے بات کر رہا ہوں جی کیا نام ہے آپ کا ریاض علی جی ریاض علی صاحب کیا حکم ہے جی سر میں نے پہلے حج کر لیا تھا جی اور والد صاحب کو والدہ کو کرا دیا تھا جی ابھی میں دوبارہ حج پہ جا رہا ہوں اچھا جی تو میں داجا میں داجے دادے دا دا دا جان کے لیے کر سکتا ہوں جی اور نمبر ٹو حاج کرن میں ہے نا سر یہ حج اور عمرہ پھر توف کدوم جی اچھا یہ حاج عمرہ کر کے بعد توحف قدوم دوبارہ اچھا میرے بھائی میں کرتا ہوں پہلے نمبر پہ عمران صاحب کا سوال تھا کہ بال جو ہے وہ کتنے دن پہلے نہیں کاٹ بھائی میرے بھائی حکم یہ ہے ادیشی میں آیا کہ جس نے قربانی کی نیت کی وہ چاند لو ہونے کے بعد بال نہیں کاٹے گا یعنی نہ تین نہ سات دن آ, بلکہ جب چاند لو ہو جائے تو اس کے بعد بال کاٹ رہے حجامت بنانا ڈاکر کاٹ منع ہے تو عرض کی گئی کہ جس جو قربانی کی نیت نہیں رکھتا خرا اگر وہ بھی نہیں کاٹے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا باقی میرے بھائی بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے ایک بکرے کا ایک حصہ تین حصے نہیں ہوتے تین بہن بھائی ہیں یا جیسا آپ نے بتایا آپ آپ کے بھائی اور آپ کی بیوی بی تو تین علیحدہ علیحدہ بکرے لینے پڑیں گے ہاں بڑے جانور میں اونٹ میں اور قربانی میں سات حصے ہوتے ہیں ہاں ان میں سات ہونے چاہیے لیکن یہ بھی یاد رکھے ضمرن مسئلہ آ گیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ گائے یا اونٹ لیتے ہیں اور اس میں ہر قسم کے لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں نمازی بھی اس میں شریک ہیں غیر نمازی بھی شریک ہیں باد عقیدہ بھی شریک ہیں گستاخ بھی تو کسی کی قربانی نہیں ہوتی قربانی اسی کی ہوگی جو سارے آدمی صحیح العقیدہ ہوں گے اگر ایک بھی باد عقیدہ ہوا تو سب کی قربانی رائے گاہ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک کی بھی نیت گوشت نے کی قربانی کی نہیں تو تب بھی سب کی رائے گاہ جائے گی یہ آج کل ایک تو بڑی قربانی کا رواج مہنگائی کی وجہ سے عام ہو گیا لیکن لوگ یہ خیال نہیں کرتے رشتہ داری کا مسئلہ ہے دوستاب کا مسئلہ ہے تو وہ سب کو اس میں شامل کر لیتے ہیں یہ یاد رکھیے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی اگر ایک بھی اس میں کوئی بدعقیدہ شامل ہوا تو تو دوسرا سوال جو تھا میرے بھائی کا وہ تھا کہ انہوں نے دادا دادی کی طرف سے حاج کرنا ہے تو میرے بھائی دادا دادی کی طرف سے بھی اب حاج کر سکتے ہیں بلکہ ساری دنیا کے دادا دادوں کی طرف سے جو مومن فوت ہوئے آپ سب کو سواب اس کا بخش سکتے ہیں سب کو پورا پورا حج کا سواب ملے گا تقسیم نہیں ہوگا پوری امت کو بخشے اس کے لیے بھی جو حیات ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو فوت ہو چکا اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو جس کے لیے آپ چاہیں کر سکتے ہیں زندہ اور مردہ سب کے لیے حج کرنا جائز ہے سدکاؤ دعا مانگنی جائز ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سعودی عرب جو سالے محمد صلیم بات کر رہا ہوں جی حکم میں اپنی میں حج کر رہا ہوں اس سال پہ الحمدللہ جی اور اپنی بیوی بی کو لے کے جا رہا ہوں جی جی وہاں پہ وہ شیتان جب کنکریاں مارنے جاتے ہیں وہاں پہ بہت رش ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ میں اپنی بیوی بی کی طرف سے اس کے کنکریاں مار سکتا ہوں گے؟ میرے بھائی میں نے ابھی کیا کہ بیوی بی کی طرف سے خامد ایسی حالت میں جب وہ تندرست ہو کنکریاں نہیں مار سکتا آپ ایسا کریں کہ رات کو بیوی بی کو ساتھ لے جائیں اور کنکریاں مار لیں جب زیادہ رش ہوتا ہے تو اس وقت نہ ماریں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب دوسرے دن زیادہ پھر لوگوں نے تیسرے دن نکلنا ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کوشش ہوتی ہے اگر زیادہ رش ہو تو آپ تھوڑا لیٹ ہو جائیں رات کو کریں چوبیس گھنٹے جب چاہیں آ, مار سکتے ہیں. چونکہ آج کل یہ ایک علت بن گئی کہ اتنا رش کے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے ویسے تو دن دن کو مارنی چاہیے آ, یہی سنت اور یہی بہتر طریقہ ہے لیکن کیونکہ رش آج کل باقی اتنا ہوتا ہے تو عورتوں کے لیے اور بوڑھے آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ رات کو جا کے کنکریاں جو ہیں وہ مار لیں ایسی عام حالت میں خامد بیوی کی طرف سے نہیں مار سکتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب قبلہ مفتی صاحب میں شاجہ سے محمد صفدر اب کر رہا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ جی قبلہ جب حاج کے بعد ہم لوگ اپنے خاندان کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں حج کے بعد جی ہاں ان کے سواب کے لیے کے بعد کیوں ہاں دیکھیں میرے بھائی طواف جو ہے حج کے بعد ہو پہلے ہو نفلی طواف ہما وقت ہو سکتا ہے آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہر نیکی ہر زندہ کے لیے ہر فارشہ کے لیے جو مومن ہو شرط یہ ہے مومن ہو صحیح عقیدے پہ بہت ہوا ہو تو اس کے لیے آپ طباف بھی کریں حج بھی کریں عمریں بھی کریں صدقہ بھی کریں دعائیں بھی مانگیں جو چاہیں کریں سب کا سواب پورے کا پورا ان کو ملے گا اور سب کے برابر آپ کو ملے گا تو چاہیے یہ علماء نے بیان کیا کہ قرآن کریم تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں نفل بھی آپ ہر جگہ پڑ سکتے ہیں لیکن طواف صرف ہر میں مکہ میں ہوتا ہے لہذا وہاں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش ہی کی جائے اگرچہ وہاں نفافل کا سواب زیادہ ہے یعنی بعض وایتوں گزار ایک لاکھ کا سواب ہے لیکن آپ گھر میں آ کے نوافل زیادہ زیادہ پڑھ سکیں لیکن تواب کسی اور جگہ پوری کائنات میں نہیں ہو سکتا لہذا وہاں رہتے ہوئے زیادہ زیادہ طواف کریں اور پوری امت کو اس کا سواب جو ہے وہ بخشیں تاکہ پوری امت کو اس کا فائدہ ہو ان پوری امت کو فائدہ ہوگا تو آپ سب کو بھی فائدہ ہوگا جی السلام علیکم السلام علیکم جی کون سا کہاں سے جناب ہوں سعودی سے جی جی میرے آپ سے دو سوال ہیں جناب حکم ایک تو ہم نے اس سال ان حج کریں گے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہماری رہائش ہے جی تو ہم جو ہیں مکہ مکرمہ سے ہی باندے ہیں یا مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر جا کے یعنی حرم کی حدود سے باہر جا کے رام باندھ کے پھر حج پر ہے جی دوسرا سوال اور دوسرا سوال جناب یہ ہے کہ اگر ہم حق کرنے کیے اور چینکی نہ مار سکیں بچے ہمارے تو میں ان کی طرف سے مار سکتا ہوں جی پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ مکے کے مقیم مکے سے ہی احرام باندھیں گے ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا میرا کنکریاں کے بارے میں ابھی دو سوالوں کے جواب میں دے چکا کہ تندرست آدمی ہو وہاں جا سکتا ہو تو وہ کو اپنی کنکریاں اپنی طرف سے خود ہی مارے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر عورت ہے یا بوڑھا ہے تو وہ رات کو کنکریاں مار لے ہاں کوئی ایسا بیمار ہو کہ وہ وہاں تک جا ہی نہ سکتا ہو تو پھر اس کی طرف سے کنکریاں ماری جا سکتی ہیں حتیہ کے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ کوشش کریں کہ اس کے ہاتھ میں کینکری پکڑا کے اگر وہ نہیں مار سکتا تو اس کے ہاتھ سے ایسے مار دیں لیکن چونکہ آج کل مسائل بدل گئے رش زیادہ ہو گیا بوڑھے آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہے عورتوں کا بھی ایسا مسئلہ ہے تو بوڑھے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ رات کو کینکریاں مار لیں لیکن خود ماریں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں بامبے سے بول رہا ہوں سب گفران اللہ صاحب جی جی حکم جا سر میں پچھلے سال حج کرنے گیا تھا جی تو وہاں پہ دیکھا میں نے جو بریلی مسلک کے ہیں لوگ جی وہ لوگ اپنی الگ الگ جماعت بنا کے نماز اچھا پڑے جی, جی, جی, جی, جی تو ہلو میں بھی بریلی مسلک سے ہوں جی جی یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک ہے برس کر اچھا ہاں دیکھیے میرے بھائی حج میں تو ہر کوئی اپنی اپنی پڑتا ہے امام کے پیچھے تو وہاں ممکن ہی نہیں ہے اتنے حاضی کیسے پڑیں گے کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے اپنی دکان پہ دوسرا آدمی اس بازار میں وہاں تو نماز کو انہوں نے مزاق بنا لیا ہے میرے بھائی تو اپنی ہی پڑھیں گے تو ہوگی تو ویسے بھی یہ مسائل ایسے ہیں نماز تو اپنی اولاد سے بھی عزیز ہے اپنے سب چیزوں سے عزیز ہے نماز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا تو نماز کے لیے میرے آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشار رہا ہے کہ تمہارے ایمام تم سے بہتر ہونے چاہئیں بہتر سے کیا براد کے امیر ہونے چاہیے یا خوبصورت بلکہ امام جو ہیں وہ عقیدے میں تم سے زیادہ بختہ ہونے چاہیے سی العقیدہ امام کے پیچھے ہی نماز ہوتی ہے چونکہ کسی باد عقیدہ کی اپنی نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کار صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں عرفان بول ہوں پاکستان سے جی سر میرا ایک سوال ہے جی کہ کوئی صاحب کسی کے جی پیسے کھا کے اپنے والد کا حج کرائے تو کیا یہ جائز ہے ارے میرے بھائی کیسے جائز ہوگا حرام کی کمائی سے کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ ابھی میں نے کیا شاید کہ حرام کی ہا, حرام کی کمائی جو ہے اسے اگر نیکی کی نیت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن عام طور پہ آج کل یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے نجائز منافع کما کے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے لوگ حاج کرنے چلے جاتے ہیں دس دس حاج کرتے ہیں اور پھر ان کی آ, طریقہ وہی واردات وہی رہتا ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے بخشوالی آئندہ نئے کریں گے تو میرے بھائی ایسے حجوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ آدمی کا نہ کردار بدلے نہ گفتار بدلے نہ اس کے آ, زبان پہ کوئی اثر ہو نہ اس کی آنکھوں دل پہ کوئی اثر ہو تو حج تو وہ ہے کہ فرمایا حاجی جس کا حج قبول ہو جائے واپس آتا ہے تو یوں آتا ہے جیسے حاجی ماں کے پیر سے پیدا ہوا سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کے آ, لوگوں پہ ظلم کر کے لوگوں کے آ, ظلم کر کے لوگوں پیسے کھا کے لوگوں زمینوں پہ قبضے کر کے نجائز منافع کما کے آج کریں گے تو پھر وہی وہ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام یہ جی, کون سل جی. کہاں سے بول رہے ہیں جی میں سیف اللہ بول رہا ہوں سعودی عرب سے آپ نے ابھی ابھی خات کیا ہے کہ آپ زندہ کے نام کا حج کر سکتے ہیں تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ زندہ کے نام کا صرف تواف ہو سکتا ہے حج نہیں ہو سکتا جی میرے بھائی حج بدل تو زندہ زندہ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران جو ہم لوگ آ رہتے ہیں سعودی عرب میں ہم کو پوری پڑھنی چاہیے آدھ یا کسر کر کے پڑھنی چاہیے ہاں جی دیکھیے میرے بھائی آپ, آپ کے دو سوال ہیں وقت بہت کام ہے پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنا کہ صرف صواف ہو سکتا ہے حج بھی ہو سکتا ہے زندہ کی طرف سے عمرہ بھی ہو سکتا ہے زندہ کی طرف سے نوافل بھی ہو سکتے ہیں زندہ کی طرف سے جو آپ نیکی چاہیں زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں بلکہ حجے بدل جو ہوتا ہے وہ تو زندہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے حجے بدل مردہ کیا کرائے گا زندہ ہی کہے گا نا میری طرف سے حج کرو اور اسی کو حجے بدل کہتے ہیں باقی میرے بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر مکے میں رہتے ہیں ہاں تو پھر تو آپ وہاں پوری ہی پڑیں گے پھر تو وہاں کسر نہیں کریں گے نا اور اگر آ, کہیں باہر کے شہر سے آئے ہیں اور مکہ شریف ہار سے اتنی دور ہے کہ وہ کسر کے آ, کا سفر بنتا ہے تو پھر آپ وہاں کسر کریں گے اب حاجی میں چونکہ عام طور پہ حاجیوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پندرہ دن مکے میں ٹھہرتے نہیں ہیں انہوں نے انہی دنوں میں آ, منا بھی جانا ہوتا ہے لہذا وہ مسافر ہی گنے جاتے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑیں گے کسر کر کے نماز ہی پڑیں گے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے آ, میں آ, سب دوستوں سے اجازت لینے سے پہلے آج ماشاءاللہ بہت سارے حاجیوں نے بھی فون کی ان سے گزارش کروں گا ہم سب کے لیے خاص کر کے ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے آ, دعا کریں کہ اللہ جللہ جل مجدور کے مسلمانوں کو آ, ایک اور نیک کرے اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے ہماری پریشانیوں کو اللہ دور ہوئے اور سب مسلمانوں کو ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور زیادت گنبد خضرہ کی آ, جو ہے توفیق عطا فرمائے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا پھر اللہ اللہ کے حوالے